أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا القرآن يوهدنا لطريق الخير يوجهنا سبحانه تعالى أنزله ورسول الله معنى رسول <تصفيق> الله يعلمنا قال القران يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى لنزل هو الله يعلمنا رسول الله عربي يعلمنا هذا القران هو الآهل ادعو للعلم وللعمل لشيء سواه يمذبنا هذا القرآن هو اعوذ باللہ من الشیطان پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وننزل من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 ہم نے خاص طور پر فرمائش کی تھی حضرت مولانا جال الدین صاحب سے اس موضوع پر آپ خطاب فرمائیں اور ہم ان کا شکر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول فرمائی اور بڑی تحقیق و تدقیق کے بعد انہوں نے اپنا یہ خطاب تیار فرمایا ہے اور آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اسلام اور میڈیکل سائنس میں دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا صاحب کو تشریف لائیں ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يزلل فلا حادی له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهدو ان محمدن عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 فیمن خیر الحدیفی کتاب اللہ وخیر الحدی النار و محمد وسلم الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن عیدا مریض طفا ہوا یشفین محترم صدر اجلاس معزز مہمان موقر صابعین کرم خطبہ مصنوعہ کے بعد میں نے سورہ شعرا کی تین آیتیں تلاوت کی ہیں یہ تین آیتیں در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے رب العالمین کا تعارف ہے فعن ادب اللہ رب العالمی یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے اور رب العالمین کون اس کا تعارف کرا رہے ہیں کہ رب العالمین کون ہے اللذی خلق نیفہ و اس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے ہوا وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے اور آگے مریضف یشین جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی وہ مجھے شفا دیتا ہے یہاں ایک عجیب و غریب نکتا بیان کیا گیا ہے کہ رب العالمین کا تعارف کراتے ہوئے حضرت ابراہیم نے پہلے یوں کہا کہ رب العالمین وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی وہ ہدایت دیتا ہے وہی وہ کھلاتا ہے وہی وہ پلاتا ہے اس کے بعد یہ کہنا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے ایسا کیوں نہیں کہا کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے اور شفا دیتا ہے یہ خطاب کا اسلوب یہ کلام کا اسلوب بدلا کیسے وہ مجھے بیمار کرتا ہے یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہی بیمار کرتا ہے تو یہ کہنے کے بجائے کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے جو کسیات کا تقاضا تھا اس سے عدول کر کے یہ کہنا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں तो मुझे शिफा देता है इसका क्या मतलब है दर हकीकत दो बुनियादे हैं पहली बुनियाद तो यह है कि इस शागिर्दों को कभी तादीबन मारते हैं सजा देते हैं عرسے بعد شاگرد استاد سے ملتا ہے اور کہتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مجھے مارا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مجھے ایک دفعہ مارا تھا یہ ایک تعبیر ہے دوسری تعبیر یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے مار کھائی تھی کی دونوں تعبیروں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے پہلی تعبیر میں استاذ کے اوپر اعتراض ہے کہ غلطی میری نہیں تھی غلطی آپ کی تھی آپ نے مجھے مارا تھا لیکن یہ کہنا کہ میں نے مار کھائی تھی اپنے قصور کا اعتراف ہے کہ غلطی میری تھی آپ مجھے مارنے میں حق بجانے تھے تو یہ ادب کا ایک تقاضا تھا اور اسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں برتا ہے کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو پہلی بنیاد ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کا تعارف کراتے ہوئے ادب کو ملحوظ رکھا ہے اور دوسرا بیس اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بیماریوں کے بہت سارے اسباب کو انسان خود اپناتا ہے بیماریوں کے بہت سارے اسباب انسان خود اپناتا ہے بیماریاں لانے میں خود اس کا ہاتھ ہوتا ہے ویدہ مرستوں کی اسعت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے اب اگر آپ ایک حدیث پاک کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ مثلا انسان کا جو میدا ہے یہ ایک مشقت طلب وظیفہ ادا کرتا ہے اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ دباؤ پورے جسم انسانی کو ہلاکت کی کگر پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے اسی وجہ سے عاطبہ نے کہا کہ المید تو بئی کہ میدا یہ تمام بیماریوں کا گھر ہے اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ پریشر نہ ڈالا جائے ضرورت سے زیادہ دباؤ نہ ڈالا جائے اب اس تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک کے انسان بہت ساری بیماریوں کو خود دعوت دیتا ہے ان کے اسباب کو خود اپناتا ہے یہ حدیث پاک حدیث حدیث اس طرح حدثنا ابو اب قال حدثنا سلیمان سلیم سلیمل کینانی یہ حدثنا يحيى بن جابر الطائي قال سمعت المقدام بن معدي كرب الكناني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم و شرم من شر مما امام احمد بن حنبل رحمه اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے میں نے صنعت کے ساتھ وہ حدیث بیان کر دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت مقدام ابن مادی کا رب الکندی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ ابن آدم پیٹ سے زیادہ برا برتن اور کوئی نہیں بھرتا سب سے برا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے مل ابن آدم وے آن شرم بتن جتنے بھی برتن وہ بھرتا ہے تمام برتنوں میں سب سے برا برتن وہ پیٹ ہے جس کو وہ بھرتا ہے انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ چند لکمے کھا لے ہسبنی آدم اکلا چند لکمے کھا لے یوکم نسول بہو جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں اور اگر ضروری ہو جائے کھانا فنکان اللہ مح التا تب بھی احتیاط برتے تو ایک بٹے تین کھانے کے لیے وہ سولو سلی شرابین ایک بٹے تین پینے کے لیے وہ سلو سلی اور ایک بٹے تین سانس کے لیے اب یہ تین چیزیں ہیں اب ان تین چیزوں کو ایک چیز سے بھر لے ظاہر ہے کہ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا برتن انسان جو بھرتا ہے وہ اس کا بیٹے. ضروری ہو جائے تو ایسا کرے مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مارکس جیسے ابکری جینیئر شخص نے حیات کے جزئی مسئلے کو کس طرح ایک کلی مسئلہ بیان بنا دیا اس نے مقصد حیات شکم کو قرار دے دیا کہ انسانی زندگی کا مقصد صرف شکم پروری ہے شکم پرستی ہے جبکہ یہ زندگی کا ایک جزوی مسئلہ ہے کلی مسئلہ نہیں اور ایک دوسرے جینیئس نے اس کے اس فلسفے کے اوپر نقد کرتے ہوئے کہا اقبال نے اور شکم پروری اور شکم پرستی کے مہلک نتائج کو بیان کرتے ہوئے امت مسلمہ کے سامنے ایک پیغام رکھا ہے کہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت کیا کہتا ہے کہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم اگر شہنشاہی چاہیے تو دل کی آزادی کو قبول کر لے اور اگر سامان موت پسند ہے تو شکم پروری پر لگ جا شکم پر، پرستی پر لگ جا اب یہ تیرے اختیار میں ہے کہ تجھے دل کی آزادی چاہیے دل چاہیے یا پھر شکم چاہیے اب یہ فیصلہ انسان کے ہاتھ میں فائلاتن فائلاتن فائے فائل جو چاہے کرے اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ مارکس وزنٹ ہمسلف امار کو تھا ہی نہیں نہ جانے اس نے انسانیت کو یہ عجیب و غریب پیغام کیسے دیا حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ سب سے برا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے اور اس کو اس نے مقصد حیات قرار دے دیا ایک جینیس آدمی سے یہ حرکت کیسے سرزد ہوئی سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو ہدایت نہ دے تو آدمی کے جینئس کام نہیں کرتا یہیں سے اسلام اور کمیونزم کے درمیان خط فاصل کھینچ جاتا ہے کہ اسلام اور کمیونزم کے درمیان فرق کیا ہے ممیز یہی حدیث پاک ہے کہ اسلام نام ہے خردن برائے زیستن کا اور مارکسزم کمیونزم نام ہے زیستن برائے خوردن کا یہ خط فاصل ہے اسلام اور کمیونزم کے درمیان اسلام کہتا ہے کہ کھاؤ جینے کے لیے اور کمزم کہتا ہے جیو کھانے کے لیے گویا پیٹ گھوبرنا ایک شر آدمی کی صحت آدمی کا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے تو ایک تو آدمی ضرورت سے زیادہ میدے کے اوپر زور ڈال دیتا ہے اور بہت سارے امراض نہیں سے پیدا ہوتے ایک دوسری حدیث اپنے سامنے رکھیں جیسے انسان اپنے ماحول اپنے ارد گرد کی فضا کی تلوی سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا وہاں کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کرتا بیمار پڑ جاتا ہے تو بیماری کے اسباب اس نے خود مہیا کیے اس لیے کہ اس نے اپنے گرد و پیش کی فضا کو پاک نہیں رکھا اس نے اپنے ماحول کو نظیف نہیں رکھا اور یہ ماحول کی آلودگی ارد گرد کی فضا کی تلوی یہ بہت ساری بیماریاں لے کر آئی جس میں انسانی متاثر ہوا اگر یہ حدیث پیش نظر ہو تو کتنا اچھا لگے حدیث حدیث اس طرح وان صالح ابن ابی نہ سمی تو سعید ابن السبی رحم اللہ یقین نظیفافت کریم حضرت امام اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الادب کے اندر لائے ہیں سعید وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے پاک چیز کو پسند کرتا ہے آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے آپ کا گھر پاک ہونا چاہیے آپ کا بسترا پاک ہونا چاہیے آپ کا سہن گھر کا جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے گلیاں پاک ہونی چاہیے ارد گرد کی فضا پاک رکھو ان اللہ طیب ان یبیب اگر اسلام اینڈ اکولوجی اسلام اور ماحولیات کا اگر مطالعہ کیا جائے اور اس حدیث کو پیش نظر رکھا جائے تو بہت مزہ آئے گا اللہ طیب انب البا اللہ طیب ہے پاک ہے پاک چیز کو پسند کرتا ہے نظیف ہے صاف ستھرا ہے صاف ستھری چیز کو پسند کرتا ہے کریم ہے کرم کو پسند کرتا ہے سخی ہے سخاوت کو پسند کرتا ہے اور آگے فرمایا گیا کہ تم لوگ اپنے سہنوں کو صاف رکھو فنا صفو اپنے سہنوں کو فنا کی جمع افنیا جس معنی کی اگر توسیع کر لی جائے تو اس کے اندر آپ کا گھر آپ کا باتھ روم آپ کا بیڈ روم آپ کی گلیاں آپ کے محلے سارے سمٹ کر کے اس لفظ کی مانوی اس ات کے اندر آ جاتے ہیں فن ضیفو اور راہو تم لوگ اپنے سہنوں کو پاک رکھو بتائیے جس مذہب کی اور جس دین کی بنیاد نظافت تہارت کے اوپر ہو اس کے ماننے والوں کے محلے اتنے گندے ہوں آج مسلمانوں کا تلازو ہے کہ آدمی ان کی گلوں میں پہنچ جائے گندگی دیکھ لے فوراً ذہن میں یہ بات ابھرے گی کہ یہاں مسلمان بستے ہیں گویا گندگی یہ آج کل کے مسلمانوں کا تلازو ہے مسلمان ذہن میں آئے تو ان کے گندے محلے ذہن میں رقص کرنے لگتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ يحب يحب کریم يحب يحب الجود اوراہ قال اپنے سہنوں کو پاک رکھو فنا کی جمع جو افنیا اس وسعت کے اندر ساری چیزیں آ گئیں آپ کے گھر کا کون کون کی گلیاں آپ کے محلے سب آ گئے کیونکہ اگر یہ صفائی ملحوظ نہ رکھی جائے یا نزافت ملحوظ نہ رکھی جائے ظاہر کہ انسان خود بیماریوں کو دعوت دے رہا ہے ویدا مریض طفا ہوا کلام کو جو موڑ دیا گیا ہے متعدی سے لازم کی طرف اس کا فلسفہ ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پیش نظر رہے کہ انسان جب سو کر اٹھے تو اسے کیا کرنا چاہیے حدیث پاک اس طرح وانبی رضی اللہ تعالی ان کو ہی سَلَاسًا فَإِنَّ خَيشُمِهِ فی الخلق حضرت امام بخاری پاک ابرا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی نیند سے اٹھے تو وزو کرے اور وضو کرتے وقت اپنی ناک کو زور سے جھاڑے اس لیے کہ شیطان خیشوم کے اوپر اس کے خیشوم کے اوپر رات گزارتا ہے جانتے ہیں تھراڈ کے حلق کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں لنکڈ ہیں تین فائرنگس جو ہوتے ہیں، ایک تو نیسو فیرنگس ہے جس کو خیشوم بولتے ہیں اور دوسرے اورو فائرنگس اور تیسرے لیرنگو فائرنگس یہ بندہ شیتان فیتان والا خیشوم نیسو فیرنگس کے اوپر رات بتاتا ہے اور مشہور ای این ٹی ڈاکٹر ڈاکٹر عبد الملک سے میں نے جب مشورہ کیا اس تعلق سے تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات بتائی کہ اس کی دو وجہ ہیں کہ شیتان یہیں پر رات گزارتا ہے ایک تو یہ کہ جس میں انسانی کے جتنے منافظ ہیں وہ اکثر و بیشتر بند ہی رہتے ہیں جتنے بھی منافیز ہیں منہ اور دیگر منافظ ہیں وہ اکثر و بیشتر بند رہتے ہیں لیکن یہ منفزین یہ دونوں منافظ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں تو جو منافیز کھلے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ وہیں وہ رات گا اس لیے کہ جسم کے سارے منافیز اکثر بیشتر بندی ہی رہتے ہیں اور یہ منفزین ہمیشہ کھلے رہتے ہیں یہیں پر وہ رات گزارتا ہے اور ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ یہ اوپننگ سے لے کر کے یہ جو ناک ہے نوز ہے اس کے اوپننگ سے لے کر اینڈنگ تک کہ جو ایریا ہے جو لوکیلٹی ہے وہ در حقیقت بہت سینسٹو ہے بہت حساس ہے جسم کے تمام سے زیادہ یہ حصہ یہ ایریا زیادہ حساس ہے اور اس کے تار ڈائریک دماغ سے منسلک رہتے ہیں عجیب و غریب کرتا ہے یہ بندہ کہ خیشوم کے اوپر ہی رات گزارتا ہے فن شیتانا یہ بھی تو خیشوم ہے اس ٹکڑے کو پر ریسرچ ہونا ضروری ہے اور ہومیوپیتک کے جو ڈاکٹر ہیں اسی طریقے سے ایلوپیتھک جو ہیں اسی طریقے سے یونانی جو ڈاکٹر ہیں ان کو اس جملے کے اوپر ریسرچ کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا فین شیتان یہ بھی تو اللہ خیشو میں ہی کے اوپر رات گزارتا ہے اب کیا کرنا ہے آدمی کو جب اٹھے تو وضو کرے ناک کو جھاڑنا تو اس سے دماغ کی بہت ساری بیماریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اس تن شاخ کے بعد اسار سے آدمی پہلے استن شاخ کرے पानी को ناک के اعلی حصے تک چڑھائے اس کے بعد استحصار کرے اس کو زور سے جھٹکے اس سے بہت ساری دماغی بیماریوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے اور انسانی دماغ محفوظ کب رہتا ہے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک ذہن کے سامنے رکھے حدیث حدیث اس طرح رضی اللہ تعالیٰ کالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکل مسکرین رواقی روایت امام بحقی اپنی حدیث کی کتاب سون کبرا کے اندر لائیں اور راویہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنا ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے دو چیزوں سے ایک تو مسکر چیز آدمی استعمال نہ کرے دوسرے مفتر استعمال نہ کرے مسکر اور مفتر میں فرق ہے مسکر کا مطلب ہوتا ہے انٹاکسکیٹنگ جو آدمی کے ذہن کو مخمور کر دے آدمی کا ذہن کابو سے باہر ہو جائے مسکر ہے جیسے شراب ہے گاجا ہے افیون ہے حشیش ہے گرد ہے یہ ساری کی ساری چیزیں مسکر کے دائرے میں آتی ہیں منع کر دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسکر چیز سے منع کیا ہے اچھا آگے مفتر فرمایا جو انسان کو فتور میں ڈال دے انسان کا ذہن قابو میں رہتا تو ہے مگر ایک طریقے کی بے قراری آدمی لسٹ لیس اسی طریقے سے ایک لینگوئشمنٹ کا احساس کرتا ہے اس محلال کا نہیں ملتا تو پریشان رہتا ہے اس دائرے میں مفتر کے بیڑی ہے سگریٹ ہے اور دیگر چیزیں جو عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں اور ان چیزوں کو اوپر لکھا بھی رہتا ہے کہ یہ صحت کے لیے انجوریس ہے صحت کے لیے یہ ہانیکارک ہے اسی سے مضر ہیں لیکن اس کے بعد بھی انسان اس کو استعمال کرتا ہے تو مسکر کے ساتھ ساتھ مفتر چیزوں کے استعمال سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا یہ جو آج کل हैं آتے ہیں یہ کچھ نئے نہیں ہے ہمارے نبی نے آج سے چودہ سو سال پہلے ان تمام چیزوں سے ہمیں آگاہی دے دی ہے ہمیں خبردار کر آدمی کا ذہن صاف رہے آدمی کا بدن صاف رہے آدمی اپنے منافظ کو صاف رکھے آدمی اپنے ارد گرد کی فضا کو اس کے ماحول کو صاف رکھے اور اگر ایسا نہیں کرتا تو سمجھو وہ بہت ساری بیماریوں کو خود دعوت دیتا ہے وہ عیدا مریضوں کے اندر جو کلام کا اسلوب بدل گیا ہے اس میں فلسفہ مزمر اب آدمی بیمار ہو گیا اب سوال یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا علاج کرنا کیا یہ توکل کے منافی ہے تقدیر کے خلاف ہے نئے دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وان ابی خزا ابی رضی اللہ تعالی کال سمی تو حضرت امام ابی داؤد اس حدیث ابو خزامہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آیا اور میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے کہا پوچھو؟ کہا سوال یہ ہے اللہ کے رسول کہ ہم لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو علاج معالجہ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ دوا انت کا دعوی بھی وہ توقعات ان تقیحا اور اس طریقے سے ہم بہت ساری احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں ہائجینک اصولوں کو, کو برتتے ہیں تو کیا یہ توکل کے منافی ہے کیا اس سے تقدیر متاثر ہوتی ہے یا تقدیر کے خلاف ہے من قدر اللہ شیعد بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا کیا یہ توکل کے منافی ہے کیا یہ تقدیر کے خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ من قدر اللہ یہ علاج و معالجہ کرنا ڈاکٹر کے پاس جانا یہ بھی تقدیر میں ہے گویا کہ یہ تدبیر کرنا علاج و معالجہ کا راستہ ڈھونڈنا ڈاکٹر کے پاس جانا یہ تدبیر کرنا در حقیقت یہ تدبیر بھی تقدیر میں داخل ہے یہ کے منافی نہیں ہے آدمی جب بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس اس کو ضرور جانا چاہیے گویا یہ بات معلوم ہوئی کہ علاج و معالجہ یہ تقدیر کے خلاف نہیں اور توکل کے منافی بھی نہیں ہے بیمار ہو تو آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے اب ہم یہ بتائیں گے کہ سب سے اعلی طریقہ علاج کون سا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے اعلیٰ طریقے علاج روحانی علاج ہے اس سے بڑا کوئی علاج نہیں میری مراد روحانی علاج سے یہ نہیں ہے کہ نام نہاد عاملین اور جھوٹے باباؤں کے در پر جا کر دروزہ گری کرنا اور وہاں جا کر کے اپنے ایمان کو اپنے وقت کو اپنی انرجی کو اپنی طاقت کو برباد کرنا میری مراد روحانی علاج سے یہ نہیں ہے بلکہ روحانی علاج سے میری مراد وہ طریقے علاج ہے جو اس حدیث سے پاک میں ہے حدیث حدیث اس طرح وقال اور راوی حضرت عبد اللہ اور یہ روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاط فرمایا کہ اپنے مالوں کو بچاؤ اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکات دے کر کے اللہ حب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اگر اپنے مالوں کی زکات نہیں ادا کرتا تو اس کا مال غیر محفوظ ہے یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے جو بالکل مارکس کے فلسفے کے بالکل الگ ہے کمپی زکات زکات کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ رکھو محفوظ کرو اس کا مطلب اگر آدمی اپنے مالوں کی زکات نہ نکالے تو اس کا مال غیر محفوظ ہو جاتا ہے اب اس میں طرح طرح کے جراثیم لگ جاتے ہیں چور آئے لے کر چلے گئے کوئی بڑی بیماری آ گئی جہاں دس روپیہ لگنا تھا وہاں دس لاکھ روپیہ لگ گئے تو ہسن اموالکم کی زکات اپنے مالوں کو زکات دے کر کے محفوظ کرو یہ پہلا ٹکڑا ہے خدا کی قسم آبری سے لکھے جانے کے لائق ہے اور دوسرا جملہ وہ داو مرزا اور اپنے مریضوں کا روحانی علاج کرو صدقہ دے کر کے دمشق کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر عیسا مرزوقی ایک ریاض سے مجلہ نکلتا مجلت داوا عربی میں ہے میں نے اس مجلے کے اندر ایک کالم پڑھا ڈاکٹر عیسا مرزوقی کا جو دمشک کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ان کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے جب اپنا چیک اپ کرایا تو ڈاکٹر نے نہیں بتایا کہ آپ کو کینسر ہے وہ بھی لاسٹ اسٹیج پر ہیں آپ بچنے کی میرا خیال ہے کوئی امید نہیں ہے بہت پریشان ہوئے روئے گڑ گڑائے اللہ تبارک و تعالی کے حضور اور انہوں نے اپنی ساری جائیداد ایک بیوا کو جو انتہائی غریب تھی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے نیت کو خالص کر کے انہوں نے اپنی پوری جائیداد صدقے میں دے دی بعد میں چیک اپ کرایا گیا تو کینسر کے جراثیم کہیں نہیں یہ مجلت ال کے اندر ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کا خود کا بیان ہے حدیث پاک حسنو اموالکم وال اپنے مالوں کو محفوظ کرو زکوات دے کر کے وہ داو مرزا مریض کی جمع مرزا وہ داو مرزا کمبی اور اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ دے کر کے یہ روحانی علاج ہے یہ روحانی علاج اور وہ آئی دل بلا یہ دعا بلا ہو تو ان کی تیاری کرو دعا کے ذریعے بلاؤ کو ٹالنے والی صرف ایک ہی چیز ہے دعا وہ دعا بلاؤ کی تیاری کرو دعا کے ذریعے دعا کے لو تو, تو سب سے اعلی طریقۂ علاج روحانی علاج ہے اور روحانی علاج سے میری مراد وہ تری علاج جو اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں صدقہ دیا جائے تھوڑا روحانی علاج اس کے بعد علاج کرنے والے کے لیے شرائط کیا کیا ہیں ہر آدمی آلہ لے کر کے کلینک کھول کر کے بیٹھ جائے اور دوا دیتا پھر کے لئے کوئی شرائط ہے جی شرائط ہیں وہ شرائط کا ہے یہ حدیث اللہ في السلام حضرت شریف کتاب کے اندر لائیں عجیب و غریب حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا ہے دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی دوا نہ ہو یہ پہلے جملے کے اندر بات کہی گئی ہے اچھا دوسرا ٹکڑا قابل غور ہے ہم اس دوسرے ٹکڑے پر رک کر پوس کر کے تھوڑا غور کرنا چاہیں گے کہ فا اسیبا ہر بیماری کی دوا ہے لیکن دواؤں فیدا اسیبا دوا دائی کتا عجیب و غریب جملہ ہے بس جب پہنچ جائے بیماری کی دوا یہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے بس جب پہنچ جائے بیماری کی دوا آدمی کو جو بیماری ہے اس کی دوا اسے ملنی چاہیے اس کا مطلب کہ دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہونی چاہیے مرض کچھ ہے دوا کچھ دے رہا ہے پیدا اسیبت دوا اتائی بیماری کی دوا ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ مرض کچھ ہو اور دوا کچھ دی جا رہی ہو اے تو ایسے ہی ہوگا مریضیں عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی مرض کچھ ہے اور دوا کچھ دے رہا ہے فیضا اسی با ادائی بیماری کی دوا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ایک بات تو یہ دوسرے ڈاکٹر ایسا ہو جو بیماریوں کی علامتوں سے واقف ہو ان کے اثرات سے واقف ہو بیماری کی علامتوں سے واقف ہو اس طرح صحیح تشخیص کرے گا بیماری کے لیے صحیح تشخیص ضروری ہے یہ اس وقت ممکن ہے جب ڈاکٹر دواؤں کے اثرات سے واقف ہوگا ساتھ ساتھ بیماری کی علامتوں سے واقف ہوگا تو درست تشخیص اور صحیح پرسکرپشن صحیح تجویز یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہر ارے گہرے کو کلینک کھول کر کے دوا دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وہی آدمی دوا دینے کی کوشش کرے دوا دے جو دواؤں کے اثرات سے بھی واقف ہو اور بیماری کی علامت سمٹمس سے واقف ہو اور دوا دے تو دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق اب ظاہر ہے اشارہ کر دیا گیا کہ اگر آدمی کاٹ کر کے نکال رہا ہے بدن سے کسی عزم کو تو ماہر سرجن ہونا چاہیے اور اگر دوا دے رہا تو ایم ڈی ہونا چاہیے یا ماہر طبیب ہونا چاہیے ہر ایرے دہرے کو دوا دینے کی اجازت نہیں ہے اور اگر مر گیا تو یہ آدمی قاتل مانا جائے فیضا بیماری کی دوا اس میں ایم ڈی ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ایم ڈی بنو سرجن بنو جی اور اس کے بعد آدمی یہ نہ سمجھے ڈاکٹر صاحب نے دوا دے دی ہے آدمی کا ٹھیک ہو جانا یقینی ہے نا یہ احتقاد کی بات آگے بتائے گی بڑا بےلہ اللہ! اللہ جب حکم دے گا تب مرض کی تشویش کے باوجود درست تجویز کے باوجود اچھے پرسکرپشن کے باوجود دواؤں کے اثرات کے باوجود اگر اللہ نہیں چاہے بارا بے اذن اللہ اور گھوم پھر کر کے پوری بات اللہ تک پہنچ گئی اللہ کے اذن تک اللہ چاہے تو کسی کو بھی شفا دے سکتا بے اذن اللہ اللہ کا اذن نہ ہو دوائی اثر انداز نہیں ہو سکتی یہ خاص بات کتنی عجیب ہو رہی حدیث چلیے ایک اور حدیث ذہن میں رکھ لیں داود دا داود, داود شریف میں یہ حدیث کتاب الطب کے اندر لائیں راوی مشہور صحابی حضرت ابو درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابا فرماتے اللہ نے بیماری بھی نازل کی ہے اور دوا بھی نازل کر دی ہے جملہ اور اس کے بعد یہ فرمایا و جال علی دوان اور ہر بیماری کی دوا بھی بنا دی ہے پہلا ٹکڑا یہ مریض کے لیے ہے اور دوسرا ٹکڑا ڈاکٹر کے لیے بات ہے ان اللہ اندا دعا یہ ٹکڑا ڈاکٹر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیماری بھی نازل کی ہے اور دوا بھی نازل کر دی ہے تو اب ڈاکٹر کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میں اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا مایوس نہیں ہونا چاہیے اور یہ کہا گیا وہ جال علی کل دمان ہر تا کی ہر بیماری کی دوا ہے مریض کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالی نے ہر بیماری کے لیے دوا دی ہے رکھی ہے رکھی تو ضرور اللہ کا حکم ہوگا تو میں شفایاں مایوس نہ ہونا کہ میں علاج نہیں کر سکوں گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی نازل کی ہے اور دوا بھی نازل کی ہے تحقیق یہ تمہارا کام ہے وہ جہال علی کلائن دمان یہ دوسرا ٹکڑا مریضوں کے لیے کہ یہ مایوس نہ ہوں کہ ہم شفایاب نہیں ہو سکتے ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اچھا ایک قید کے ساتھ دوا کریں مگر فتدا دوا کرو لیکن ایک بات کا خاص خیال رہے کہ ولا حرام حرام چیز سے آپ علاج نہ کروائیں کوئی حرام چیز آپ استعمال نہ کریں قبل اس کے میں حرام ادویہ کے استعمال کی طرف آؤں میں سب سے پہلے علاج کے جو طریقے ہیں ان کے اوپر ہم پہلے بحث کر لیتے ہیں سب سے بہترین طریقۂ علاج روحانیت کے بعد روحانی علاج کے بعد ایک طریقہ علاج ہے کامیاب ترین چلیے ہم نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کامیاب ترین علاج روحانی علاج کے بعد کون سا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث حدیث اس طرح وان ابی رضی اللہ اللہ اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا رہنمائیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جہاں آپ خاتم الانبیاء ہیں وہی آپ خاتم الیکے صلی اللہ علیہ وسلم ممّا خیر انجام روا وحمد فی مسندی حضرت امام احمد حنبل الرحم اللہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر یہ روایت لائیں اور راوی حضرت ابو ببرائیں حدیث کا ترجمہ دیکھیں کتنی پیاری بات کہی گئی ہے اور ایک کامیاب ترین طریقۂ علاج روحانی علاج کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو فرماتے ہیں کہ جو جو طریق علاج تم اختیار کرتے ہو ان طریقے علاج میں طریقہ ہائے علاج میں سب سے بہترین طریقہ ہجامہ ہے ہجامہ پچنا لگوانا یہ ایک کامیاب ترین طریقہ علاج ہے یہ تقریباً ہزاروں سال پرانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے اور ہر ایرا گہرا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا ان نسوں کو پہچاننا ان رگوں کو پہچاننا اور رگوں کو پہچان کر کے ان کے اوپر صحیح طریقے سے نشتر لگانا اور پھر نشتر لگا کر کے تو بھی اس پر لگا کر کے فاسد خون کو چوز کر کے اگلنا دیٹ از کال ہیجامہ یہ حجامہ جو آج کل کپنگ تھراپی کے نام سے مشہور ہے اس کو کپنگ تھراپی بولتے آج کی جدید اس کے اندر اور یہ کامیاب ترین طریقہ علاج ہے اگر آدمی کے سر میں درد ہو پرانا حجامت کے ذریعے اس کا کامیاب ترین علاج کیا جا سکتا ہے بی پی کا علاج حجامت کے اندر ہارٹ پیشنٹ کا علاج حجامت کے اندر اسی طریقے سے زہر کا علاج بھی آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جنگ خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک یہودی شخص جس کا نام سلام ابن مشکم تھا اس نے دعوت کی اور آپ نے دعوت قبول فرما لی جب آپ دعوت کھانے کے لیے بیٹھے تو سلام ابن مشکم کی بیوی نے یہودیا جو تھی اس نے گوشت کے اندر زہر ملا دیا اور زہر حلاحل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکما کھا ہی لیا اور زہر کا اثر آپ کے پورے بدن میں پھیل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ پچھنا لگوایا جس سے بڑی حد تک زہر کا اثر زائل ہو گیا سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے یعنی زہر کے اثرات کو حجامت کے ذریعے دور کیا دے. یہ ایک کامیاب ترین طریقے علاج تھا اور آج بھی ہے لیکن اس کے ماہرین بہت کم رہ گئے پرانے سے پورانا سردرد اسکپنگ سے دور ہو جاتا ہے یہ ایک بہترین طریقہ علاج جہاں تک سرجری کا معاملہ ہے یعنی کوئی عزو اندر کا خراب ہو جائے یا باہر کا تو کاٹ کر نکال دیا جائے یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے اس لیے کہ اگر وہ خراب عزو اندر موجود رہا تو بیماری بڑھتی جائے گی بہتر یہ ہے کہ اس کو آپریٹ کر کے اس عزو کو نکال دیا جائے دلیل دلیل یہ حدیث وان عن انس رضي الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اتاه جبريل وهو يلعب مال غلمان فاخذه فصرهه فشق ان قلبه ففاستخرج القلب فاستخرج منه علاقه فقال هذا حظ الشيطان غسل آدہ فی مکانی فجال غل ہی یعنی زی ایک صفحے کی روایت کی حضرت ابو ہریرا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبیل سعد کے اندر حلیما سادیا کہاں ہیں؟ ابھی بچے ہیں اور باہر میدان میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں پہاڑی کے دامن میں وہ مال بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں اچانک حضرت جبرسلام آئے, آئے اور آپ نے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور پکڑ کر ایک طرف لے گئے بچے یہاں ڈر کے مارے کھڑے ہوئے یجنا بھی کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے لے گیا ہے اور وہاں اس نے لیٹا دیا سارا پکڑا اور دور لے جا کر کے اس نے نبی وسلم کو پچھاڑ دیا پچھاڑ دیا دل کو چیرنے کے بعد دل کو نکال رکھ دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کو نکالنے کے بعد بھی آدمی زندہ رہ سکتا ہے کوئی نہ کوئی ٹیکنیک ایسی ہوگی آدمی کو زندہ رکھا جا سکتا ہے قلب نکالنے کے بعد کلب بات مسلم کی ہے جرا بھی نہیں ہے اس کی سنت کے اوپر فست کر کے دل کو انہوں نے باہر نکال لیا اور پھر اس دل کے اندر سے ایک کالا علاقہ نکالا جو ابھی حافظ صاحب نے تلاوت کیا ہے عبارت ہے اور اس کو جوک جو جو جیسا ہوتا ہے اس کو حضرت جبری نے دل سے نکال لیا اور دل سے نکالنے کے بعد کہا شیطان کا یہ شیطان کا حصہ تھا یہیں سے شیطان اپنا کام کرتا ہے اور روحانی بیماریاں پھیلاتا ہے یہ سب بھی ہم کاٹ کر نکال دیتے ہیں لہذا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چاک کر کے دل سے وہ علقہ نکال دیا گیا اور آپ کا قلب ایک دم مجلا منور مصفا میرے پاس الفاظ نہیں کو میں بیان کر سکوں اور پھر سونے کے میں پڑھی عربی میں اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کا ترجمہ ہو جائے تو استفادہ بہت پیاری کتاب ہے تو انہوں نے بہت عجیب بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو سونے کے تس میں کیوں رکھا گیا دھلنے کے لیے چاندی کے برتن میں بھی رکھا جا سکتا تھا ہیرے کے برتن میں رکھا جا سکتا تھا وجہ آپ کے قلب مبارک کو سونے کے برتن میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی سونے کے برتن میں رکھنا جواب دیتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے جلال الدین سویوتی کہتا ہے لیا جواہر اس کا جواب دیتے ہیں کہ تمام جواہر قیمتی होता جواہر میں سب سے वही اور محبت بننا ہے قرآن جیسی जैसी چیز نازل ہونی ہے है اس इस کو انتہائی مضبوط بنانا ہے انتہائی مجلا اور और بنانا ہے لہذا اس کو ایسے میں دھلا گیا جوکل ہے تمام جواہر میں سب سے اسقل یہ جواب کس نے دیا؟ اللہ یوتی نے قلب مبارک کو نکالا گیا باہر رکھ دیا گیا اور پھر اس سے وہ کالا پیچ نکالا گیا اس کو دور کیا گیا الکا کو نکالا گیا اور اس کے بعد نکال کر کے جو خراب اور فاسد مادہ تھا کہا حد کا اس کو نکال کر باہر پھینک دیا شیتانی روحانی اور تصور نہیں کر سکتا آدمی اپنا آدمی مہراج بھی جاتا ہے بیما زمزم سونے کے تس میں رکھ کر کے سمسم کے پانی سے دھلا گیا اور اس کے بعد ثم لام کا مطلب ہوتا ہے شگاف کرنے کے بعد پھر اس کو سل دینا یہ لم مطلب ہوتا ہے لام ہمز میم لأم. پھر اس کو سل دیا اس کا مطلب چاک کیا گیا باقاعدہ آپریٹ کیا گیا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا سینے کو اور پھر قلب نکالا گیا پھر بعد میں سلا گیا اس کو دل کو اس کی جگہ پر رکھنے کے بعد تم آدھوفی مکانی دل کو اس کی جگہ پر رکھنے کے بعد پھر اس شاخ کو سل دیا گیا لڑکے یہ منظر دیکھ رہے ہیں محمد تمہارے بیٹا صلی اللہ علیہ بنائے گئے بچے ہیں کہا لڑکوں نے محمد صلی اللہ وسلم کو ایک آدمی نے مار ڈالا وہ تو مرے پڑے وہاں قتل کر دیا ایک آدمی نے آ کر کے سارے لوگ بھاگے دوڑے دوڑے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے کھڑے ہیں وہ امنتقی آپ کا چہرہ کے رنگ اڑا ہوا ہے اس لیے کہ تلب اتر کو نکال کر کے آپریٹ کر کے اس کی جگہ پر رکھنا دھلنا وغیرہ وغیرہ وہ امن تقیون آپ کا چہرہ آپ کا رنگ جو ہے اڑا ہوا تھا یہ پوری حدیث ہے حضرت انس فرماتے ہیں یہ حقیقی آپریشن تھا اس لیے کہ وہ کہتے ہیں وہ قد کنتو آ رہا آسارا جب کبھی آپ کا سین مبارک کھلا ہوتا تو ہم سلائی کے نشان کو دیکھتے تھے کیا بات ہے دل کے کامیاب آپریشن کی طرف اشارہ کیا گیا کہ دل کو نکال کر کے باقاعدہ اس کی جگہ پر پلانٹ کیا جا سکتا ہے اور آدمی زندہ رہ سکتا ہے اور سلائی کا نشان بھی باقی رہتا ہے وہ کت کن ترا آسارا زالی کل یہ سرجری کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی عضو خراب ہو جائے تو آپریٹ کر کے اس عضو کو نکال دیا جائے یہی بہتر ہوتا ہے تاکہ بیماری نہ پھیلے یہ سرجری کی طرف بشارہ. اور ایک ہے پلاسٹک سرجری کوئی عضو اگر خراب ہو جائے اس کو کاٹ دیا جائے اور آدمی بد ہے. اد دکھے تو پلاسٹک سرجری کی جا سکتی ہے دلیل دلیل یہ حدی سے پاک انجتا ابنی اص ادب نکر وہ کہنا جد حد ان جدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من کتاب حضرت امام رحم اللہ شریف کے اندر حدیث یہ روایت آپ کو جائے گی شریف کتاب کے اندر حضرت ارفجا فرماتے ہیں के दादा दादा जाहिलियत में कुलाब की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने अपनी नाक खो दी थी पूरी नाक तलवार लगी और पूरी नाक कट गई अब जाहिर है कि एक आदमी की नाक कट जाए तो वो मुआशरे में चलता फिरता जब नजर आएगा तो बच्चे भी हंसेंगे अरे भाई नक कटाए नाक नहीं है नाक कटी हुई یومل فل جاہلیا جاہلیت میں کولاب کے دن لڑائی میں ان کی ناک چلی گئی کٹ گئی اب کہا کہ اللہ کے رسول بہت بدحت دکھتا ہوں ناک نہیں ناک کٹ گئی تو آپ نے فرمایا چاندی کی ناک لگوا لے چاندی سلو چاندی کی چاندی کی سرجری کرنے کے بعد سڑ گئی ہو پھر آئے کہا کہ اللہ کے رسول وہ چاندی کی ناک میں نے لگوا لی تھی لیکن وہ سڑ گئی تو آپ نے فرمایا ایسا کر کے سونے کی لگوا لو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخماحت حالانکہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے لیکن ضرورت پڑنے پر جب اس کا کوئی متبادل نہ ہو الٹرنیٹو نہ ہو تو آدمی یہ حرام چیز سے تداوی کر سکتا ہے جب چاندی سڑ گئی تو آپ نے اجازت دی کہ سونے کی ناک لگوا سکتا ہے ناک کٹنے کے بعد چاندی کی ناک لگوانا سونے کی ناک لگوانا در حقیقت پلاسٹک سرجری کی طرف اشارہ ہے یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہیں کوئی داغ لگ جائے کہیں کوئی کٹ ہو آدمی چاہے تو پلاسٹک سرجری کروا سکتا ہے تاکہ اچھا لگے اسی وجہ سے ہم نظر کتاب الینا کے اندر لائے یعنی آدمی اچھا لگے مسلمان اچھا دکھنا چاہیے اچھا لگے کتاب الینا کے نصرس کی ماہر بنی جو ارفجا ابن کی روایت سے اور اسی طریقے سے آپ حجامت کے میدان میں اتریے اب بہترین حجام بنیے حجام کا مطلب ہومیوپیتھی کی طرف آئیے اس کی طرفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہومیوپیتھی جانتے ہیں اس کو علاج بلس لکھا جاتا ہے یعنی اگر آدمی جل گیا جلنے کے بعد ہاتھ کے ऊपर مثلاً آبلے آ गए तो अब ہاتھ کو آگ سے سینکا جائے یہ طریقے علاج علاج بالمثل کہا جاتا ہے غالب کے بقول کے حریفے مطلب مشکل نہیں فسون نیاز دعا قبول ہو یارب کہ عمر خزر دراز اس میں اشارہ علاج بالمثل کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھیری ہمارے سامنے ایک حدیث کی روشنی میں رکھی ہے حدیث بہت پیاری ہے حدیث میں پڑھتا ہوں وأن بن رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اخی فقال اصلاً ثم فقال اصلاً ثم فقال اصلاً ثم فقال, اصلاً ثم فقال قد اسک ہی اصل کا بارہ التب. حضرت امام بخاری پاک التب کے لائے جو علاج, علاج فرے کی ایک آدمی جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے اور بند نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا اس کو شہد پلا اس نے شہد پلایا پھر بھاگا بھاگا ہے کہا کہ اللہ کے رسول شہد پلا دے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے وہ تو بڑھتا جا رہا ہے کہا کہ شہد پلا پھر تیسری مرتبہ کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے آپ نے کہا شہد پلا چوتھی مرتبہ جب آیا کہا کہ اللہ کے رسول فقط کا تو میں کر چکا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے شہد پلاتا جا رہا ہوں ٹھیک نہیں ہو رہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدق اللہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا وہ کرب بتنو تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے میں یہاں رک کر کے ان دونوں ٹکروں کے اوپر بحث کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا صدق اللہ اللہ, اللہ نے سچ کہا آخر یہ کس طرف اشارہ ہے در حقیقت اشارہ ہے اس آیت کی طرف چلیے وہ آیب پڑھ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کو شفا کہا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس میں تمام امراض کے لیے شفا ہے لہٰذا وہ پیٹ جو چل رہا ہے اس کے لیے بھی علاج ہے یہ اتنی مرتبہ پلانے کے بعد بھی اگر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو پھر سے شہد پلا پلاتا رہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اللہ نے سچ کہا اللہ نے سچ کہا یعنی شہد کے اندر ہر مرض کا علاج ہے یہ تو صدق اللہ کا مطلب وہ اللہ نے سچ کہا کہ اس میں تمام امراض کے لیے شفا شہد کے اندر وہ بطن بتنوی کا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے یہ کے اندر نہیں بولا جاتا کسی زبان میں نہیں بولا جاتا ہے کہا جاتا آدمی جھوٹا ہے فلاں آدمی جھوٹا یہ نہیں کہا جاتا آدمی کا ہاتھا ہے آدمی کا پیر جھوٹا ہے آدمی کی آنکھ جھوٹی ہے ایسی تعبیر نہیں ہے لیکن یہاں کہا ہے نبی کریم صلیم نے وہ کدب بتنو کا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے پیٹ جھوٹا نہیں ہوتا آدمی جھوٹا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ وسلم نے یہاں یہ کیوں کہا کہ تیرے بھائی کا پیٹ خلاف واقع چیز کو جھوٹ کہتے ہیں اب اٹ از مائی ایکسپیکٹ یہ uh, میرا چشمہ ہے یہ میری ملکیت ہے اگر آپ دعوی کرنے لگے نہیں یہ میرا چشمہ ہے اس کا مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے کہ خلاف واقع بات آپ کہہ رہے ہیں آپ کا چشمہ نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ چشمہ میرا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے در حقیقت باہر سے جو ٹوکسنس آئے ہیں جو زہریلا مادہ اندر آیا ہے یا اسی طریقے سے جو سدے گھس گئے ہیں اندر یہ کچھ کہا جاتا ہے سدا وہ جو گھس گئے ہیں اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکلیں گے نہیں یہ ہماری جگہ ہے تیری جگہ کیوں باہر سے آیا ہے نا تو تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ میری جگہ ہے تو یہ سودے جو اندر گھسے ہوئے ٹوکسن جو جراثیم جو گھسے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ جگہ ہماری ہے دائرے تو باہر سے آیا ہے تیری جگہ کیسے ہو گئی ہے جگہ گئی اس طرح تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا کہ مطلب یہاں مدعا یہ معلوم ہوا کہ شہد جو ہے یہ بہترین اور آج الکوہل وغیرہ جو استعمال کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوائیوں کے اثرات کو زیادہ دیر تک کائم رکھا جائے دوائیوں کے اثرات کو زیادہ دیر تک قائم رکھنے کے لیے الکوہل یہ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ الکوہل کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں ایک رائے علماء کی ہے کہ یہ مسکن ہے مسکر نہیں ہے یہ ٹرنکولازر ہے یہ اور بعض لوگ کہتے نا انٹاکسیکیٹنگ ہے یہ نشہ آور ہے مسکر ہے اور جب مسکر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے رہے و تمام مسکر چیزوں سے نشاور چیزوں سے منع کیا ہے تو اگر یہ مسکر ہے الکوہل علماء کی ایک رائے کے مطابق تب تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے اور علماء کی ایک رائے کہہ رہی کہ یہ نہیں ہے بلکہ میں سے لاکھوں گنا میں نے کہیں پڑھا کہ جب مصر کے بادشاہوں کو یا قدیم بادشاہوں کو جو دفن کیا جاتا تھا تو ان کے ساتھ کھانے پینے کی بہت ساری اشیاء کے علاوہ یہ شہد کے بڑے بڑے جارس وہاں رکھ دیے جاتے تھے ایک جگہ میں نے پڑھا کہ آٹھ ہزار سال کے بعد جب اس کوفن سے مردے کو نکالا گیا اور وہاں جو جارس پائے گئے مرتبان جو پائے گئے جس کے اندر شہد رکھا ہوا تھا آٹھ ہزار سال کے بعد بھی وہ شہد قابل استعمال تھا ایبل ای تھا آدمی کھا سکتا ہے. اور لاشوں کو ممی فائٹ کرنے کے لیے حنوت کرنے کے لیے شہد یہ جزوے آزم تھا لاشوں کو ممی فائٹ کرنے کے لیے یہ شہد تھا اس کا مطلب لاشوں کو اگر کافی عرصے تک اگر محفوظ رکھنا ہے تو اس کے لیے شہد کا استعمال کیا جائے اور شہد بہت زبردست پر تو الکوہل کا بدل موجود ہے دوائیوں کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے تو شہد کو کیوں استعمال کیا جائے لہٰذا ہومیوپیتک جو طریقہ علاج ہے اس کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں اس لیے کہ یہ اسلامی طریقۂ علاج سے بالکل قریب ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر سیمول ہنی کے مطابق یہی در حقیقت طریقہ علاج ہے بلکہ سارے طریقے علاج نان سینس تو یہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج ہے اب ان کو مارا کیسے کل کیسے کیا جائے اب وہ دوائیاں دیتے ان کو کل کرنے अब اب وہ دوائیاں کچھ جراثیم مرغے کچھ باقی ہیں اب ان کو مارنے کے لیے مزید دوا کچھ بچ گئے ان کو مارنے کے لیے مزید दवा कुछ बच गए مریض عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی اندرونی جو آزاں ہے وہ مزمین ہوتے جا رہے ہیں کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور دوائی بڑھ رہی ہے دوائیاں دیتے جا رہے ہیں تو یہ ایلوپیتھک طریقہ جراثیم مار دیے جائیں اچھا یونانی طریقۂ علاج کیا ہے وہ اخلاق اربا سے بحث کرتے ہیں سودا سفرہ بلغم دم ان چار اخلاق سے بحث کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کوئی خلط اگر غیر متبل ہو گیا خل کو جو غیر متدل ہو گیا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں。یعنی وہ اسبات کے اوپر نظر کرتے ہیں。کس سبب سے یہ بیماری آئی ہے یہ فرق ہو جاتا ہے طریقہ علاج میں اور یونانی طریقہ علاج میں. وہ اسبات کے اوپر بحث کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ جراثیم کو مارنے کے اوپر اتارو ہو جاتے ہیں یہ فرق ہو جاتا ہے اخلا اربا سے بحث کرتے ہیں, خلط کو کرتے ہیں کر غیر معتدل ہو گیا ہے تو, تو الاد الاد اور سرجری سے علاج پلاسٹک سرجری ان تمام چیزوں کا سبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ سے شریف کے طریقہ اور نکالا گیا ہے وہ بابا رام دیو والا طریقہ یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے یہ در حقیقت یوگا ہے اور یوگا کی دو شیقیں ہیں ایک آسن ہے ایک میڈیٹیشن ہے یعنی کسی ایک چیز کے اوپر ذہن کو کانسنٹریٹ کیا جائے اس کانسنٹریشن سے کہتے ہیں کہ اندر کی جو دنیا ہے وہ انتہائی لطیف ہو جاتی ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ آدمی اپنے اندروں کو اتنا لطیف کر لیتا ہے کہ اگر کسی مریض کے مرض کی جگہ پر درد ہونے والی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ دے تو ہاتھوں سے کیمیابی شوائیں نکلتی ہیں اور درد ہیل ہو جاتا ہے اس کا علاج ہو ہے ان کا یہ دعوی ہے میرا خیال ہے اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور کچھ جو کیمیابی شعائیں ہوتی ہیں وہ اندروں کو لطیف بنانے کی کوشش کرتے ہیں ذہن کو ایک جگہ کانسنٹریٹ کر کے تو اس کی بھی دو شکے ہیں آسن اور میڈیٹیشن جس میں کانسنٹریشن آتا ہے تو آپ اگر غور و فکر کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں یہاں تک کہ آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ میڈیکل سائنس میں آج سرطان کا علاج نہیں سرطاندم کا نہ عام سرطان کا علاج نہیں ہے لیکن آج سے چودہ سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرطان کے علاج کی طرف بھی ہماری رہنمائی کر دی ہدیث حدیث رضی اللہ نتی فمار صلی اللہ علیہ وسلم البانیہ ابو علیحا ف لحیح فریب من البانی ابو علیحا حت صلیحت ابدان فقت الریا و ساک البیلا فلا و نبی صلی اللہ علیہ فجیحبی قطا ہوں سمارا محمد حدیث ایسے کے اندر لائے ہیں. اور یہ روایت حضرت ہے. بہت پیاری حدیث ہے ارینا یہ دو قبیلے ہیں یہ دونوں قبیلے مدینہ سے تھوڑے فاصلے کے اوپر تھے یہاں کے کچھ لوگ مدینہ آئے. اور ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی اس لیے کہ اندر کفر اور نفاق کا مرض بھرا ہوا تھا مدینہ نے انہیں ریجیکٹ کر دیا ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی اور ان کو یہ ایک عجیب و غریب بیماری لگ گئی اتبا نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق ان کا علاج کیا لیکن کوئی بھی علاج کامیاب نہیں ہوا مرض بڑھتا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ یہ جو دونوں قبیلے کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ تمام عطبت تھک چکے ہیں کوئی دوائی کارگر نہیں ہو رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مدینہ کے کے باہر جو زکاة کے اونٹ چر رہے ہیں تم لوگ جاؤ وہاں پر زکات کے اونٹوں کو چرانے والا ایک رائی موجود ہے وہیں پر رہو اور اونٹ کے دودھ اور پیشاب دونوں کو ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ ملا کر اس کو استعمال کرو ہو جاؤ یہ لوگ وہاں پہنچے ابو والی ہے لبن کی جمع البان دودھ ملک اور بول کی جمع ابوال یعنی پیشاب اس کا یورین ان دونوں کو ملا کر کے اونٹ کے پیشاب کو اور دودھ کو ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ جیسا کہ نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا انہوں نے پیا پیاحت ابدان تبدانو ٹھیک ہو گئے وہ अब मुफ्त में सब कुछ मिला था चर्बी चढ़ गई थी इन्होंने क्या किया जकत के उस राई को जकत के ऊंटों के उस राई को चरवाहे को इन्होंने कत्ल कर दिया उसकी आंखें निकालनी उसके पैर काट दिए उसके हाथ काट दिए आदमी इतना संगल भी हो सकता है आदमी ऐसा एक आदमी के साथ कैसे कर सकता है एक आदमी का हाथ काट देना एक आदमी का पैर काट देना बम से किसी को उड़ा देना میں. اور اونٹ جو ہے وہ ہاک کر کے لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حکم دیا نبی کریم صلی اللہ وسلم نے دیا, ان ان ان میں سلائی پھیر دی جائے یہ حدیث پاک یعنی ان کی بیماری کا کوئی علاج اس وقت موجود نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز کیا کہ اونٹ کا دودھ اور پیشاب خاص کمبینیشن کے ساتھ جا کر کے استعمال کرو ٹھیک ہو جاؤ گے ٹھیک ہو گئے وہ بعد میں انہوں نے کیا کیا وہ ایک الگ بات ہے استدلال یہ کرنا اس حدیث پاک سے کہ یہ جو آپ نے طریقے علاج بتایا یہ طریقے علاج کارگر ثابت ہوا اور آج ابھی تین چار مہینہ پہلے اخبار میں آیا غالب ٹائمس آف انڈیا کا اور انٹرنیٹ پر بھی ہے اس میں لکھا ہے کہ کیملز ملک اینڈ یورین ٹو ٹریٹ کینسر یہ ہیڈنگ کیملز ملک اینڈ یورین ٹو ٹریٹ کینسر یعنی اونٹ کے دودھ اور پیشاب کو ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ استعمال کرنے سے کینسر کا مرض دور ہو جاتا ہے یہ تحقیق ڈاکٹر فاطن ایک لڑکی ہے ایک خاتون ہے انہوں نے اس کو شروع کیا اور یہ تحقیق جب آگے بڑھی تو دس ریسرچ ہیڈ اسٹارٹیڈ ہی ایٹ شارجہ یونیورسٹی اینڈ کمپلیٹ ایٹ دا دل کینسرٹیوٹ ان بغداد بغداد کی کے کینسر انسٹیٹیوٹ کے کی اندر یہ تحقیق مکمل ہوئی اور وہ دن دور نہیں جب کینسر کا ایک تیر بہدف علاج یہ بازار میں آ جائے اور انہوں نے اسی اونٹ کے دودھ اور پیشاب کے کمبینیشن کے اوپر تحقیق کی ہے اور جلد ہی وہ دوا بازار کے اندر آنے والی ہے یہ تحقیق شاہجہاں یونیورسٹی سے شروع ہوئی اور کینسر انسٹیٹیوٹ ان بغداد کے اندر یہ تحقیق مکمل ہوئی اور مائس کے اوپر انہوں نے اس تحقیق کو مکمل کیا ہے چوہوں کے اندر سرطان کے جراثیم ڈالے گئے اور اس کے بعد اس کمبینیشن کو انجیکٹ کیا گیا انجیکٹ کرنے کے بعد یہ جو تحقیق تھی یہ جو علاج تھا ٹرن ٹو بی ہنڈریڈ پرسینٹ سکسفل سارے جراثیم مرگے جو انجیکٹ کیے تھے مائس کے اندر آج سے چودہ سو سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کینسر کے ٹریٹمنٹ کی طرف اشارہ فرما دیا تھا جو آپ ایک طرف خاتم الانبیاء ہیں تو دوسری طرف آپ خاتم الفبا ہیں آج کل کے ٹوت پیسٹ نکلتے ہیں اور وہ ایڈورٹائز والے کتنا پیسہ لیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے ایک سیدھا سادہ جناب محمد رسول نے بتایا ہے اللہ اکبر کتنا پیارا علاج ہے کہ منہ کی جتنی بیماریاں ہیں اور دانتوں کے جتنے بھی پرابلم پیدا ہوتے ہیں وہ منہ کی گندگی اور منہ کی بدبو کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں تو کیا کیا جائے اس سلسلے میں یہ حدی سے پات دیکھے آدی آدیش اس طرح. بان ابی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشک علی امتی او علی کی معا پلی البخاری في کتاب حضرت امام بخاری شریف کے اندر لائے کتنی پیاری حدیث ہے. حضرت اب فرماتے ہیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر میری امت پر چیز انتہائی شاق مشقت میں ڈالنے والی نہ بن جاتی تو میں حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنا ضروری ہے میرا حکم ہو جاتا یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ آدمی کم سے کم پانچ نمازوں کے وقت میں سے ایک دو نماز کے وقت تو مسوات کر ہی لے آپ نے تو فرمایا تھا ماں کل سالات ہر نماز کے وقت میں مسوات کرنا ضروری قرار دے دیتا اور بار بار مس کرنے کی وجہ سے منہ کے اندر جو بدبو ہے منہ کے اندر جو جراثیم ہے یہ باہر نکلتے رہے اور اس طریقے سے منہ صاف رہے دانت سادہ علاج محمد کے لیے آپ نے دیکھا کیا کیا, کیا چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اب ہم ذرا یہاں سے ایک ٹرن لیتے ہیں اور اس حدیث کی طرف آتے ہیں پہلے اس حادیث پاک کو آپ کے سامنے پیش کر دوں اس کے بعد بحث کروں حضرت ابو دردا فرماتے نے بیماری بھی نازل فرمائی ہے اور دوا بھی نازل فرمائی ہے اور ہر بیماری کے لیے دوا بنا دیے تو مگر دیکھو حرام سے دوا مت کرنا اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری ادویا میں حرام چیزیں ملی ہوتی ہیں تو کیا ان کا استعمال ناجائز ہے جیسے ڈائبٹیز پیشنٹ کو جو انسولین دیا جاتا ہے وہ سور سے تیار ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے اسی طرح کبھی کبھی دل کے جو والو ہیں سمام جس کو بولتے ہیں عربی میں صاد میم ڈبل میم الف میم سمام جو دل کے سمام دل کے خراب ہو جاتے ہیں تو سور کے دل کے سمام سے اس کو چینج کیا جاتا ہے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حرام چیز سے دوا مت کرو دوا کی اجازت ہے مگر حرام چیز سے دوا نہ کرو اس لیے کہ حرام چیز کے اندر شفائی نہیں ہے اچھا تو اب یہ جو ڈائبٹیز پیشنٹ کو یہ حرام دوا دی جاتی ہے والو کو سور کے دل کے والو سے بدل جاتا ہے سمام سے بدلا جاتا ہے کہاں تک صحیح ہے تو اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہو قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ دو شرطوں کے ساتھ دو شرطوں کے ساتھ حرام ادویا سے علاج کیا جا سکتا ہے پہلی شرط یہ کہ مریض کو اس دوا کے استعمال کرنے ہی سے فائدہ ہوگا پہلی شرط یہ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا آلٹرنیٹو موجود بازار میں نہ ہو یہ دو شرطیں ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوا موجود نہیں ہے اور اس کا استعمال کرنا مریض کے لیے ضروری ہے ان دو شرطوں کے ساتھ آدمی حرام ادویا سے علاج کر سکتا ہاں یہاں ٹھہر کر آپ ایک اعتراض کر سکتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہرام چیزوں سے تدابیر مت کرو علاج مت کرو اس لیے کہ ہرام چیز میں شفائی نہیں ہے تو اگر آدمی ان دو شرطوں کو بھی ملبوز رکھ کر کے اگر حرام چیز سے علاج کرتا ہے تو وہ حرام ہی چیز ہوئی نا شفا کیسے ہوگی اس سلسلے میں حضرت اللہ میں ابن ہزم ظاہری نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ اس آیت کریما کے اوپر نظر ڈالیے اللہ نے فرمایا ان شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا تمہارے لیے مردار تمہارے لیے خون تمہارے لیے سور کا گوشت اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام منسوب ہو جائے اور جب آدمی استرار کیفیت کی میں ہو جائے استرار کی کیفیت میں ہو جائے وہی میں نے بتایا کہ مریض کو وہی دبا سوٹ کرے گی اور دوسرے ایک اس کا موجود نہیں ہے تو جب استرار ہو جائے تو استعمال کر سکتا ہے تو استرار کی قیفیت میں اگر استعمال کرے تو حرام ہی تو ہے تو حضرت علامہ فرما رہے علامہ ظاہریت کی کی میں وہ حرام چیز اس کے لیے حلال ہو گئی اور حلال چیز میں تو شفا ہی نکتہ بیان کیا میں تو بہت حیران تھا کہ سچمچ جب نبی نے حرام چیز میں شفا رکھی ہی نہیں ہے تو پھر یہ ان شرائط کے ساتھ حرام چیز اگر استعمال کر لی جائے تو شفا ہے کہاں انہوں نے یہ بتایا کہ استرار کیفیت میں ایک چیز جو ایک شخص کے لیے حرام تھی استرار طرار کی کیفیت میں وہ حلال ہو گئی اور حلال میں اللہ نے شفا رکھی ہے لہذا وہ اعتراض کوئی آدمی کر سکتا اس کا یہ جواب ہے اب الکوہل اگر مکس ہے اور علماء کی ایک جماعت کے مطابق کہ وہ مسکر ہے اگر اس کا الٹرنیٹو موجود ہے تو اس کو استعمال کر لیجیے اس کو چھوڑ دیجیے لیکن اگر بازار میں اس کا الٹرنیٹو موجود نہیں ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہے ایک نکتا یہاں اور ٹھہر کر کے سمجھ لیں آزا کی پیبند کاری کے تعلق سے ایک آدمی کی کڈنی خراب ہو گئی ہے اب اس آدمی کی کڈنی جو خراب ہو گئی ہے اس کو بدلنا ہے جہاں تک مردے کا معاملہ ہے مردے نے اگر اپنی کڈنی ڈونیٹ کر دی ہے تو اس کی کڈنی کو نکال کر کے وہاں پلانٹ کیا جا سکتا ہے اس کی اجازت ہے, ہے, ہے. ہے چند شرائط کے ساتھ ابھی بتاتا ہوں یہ آدھا کی پیبند کاری کا معاملہ ہے مردے کی کڈنی کو نکال کر کے کڈنی کو لگایا جا سکتا ہے کڈنی کی, کی جگہ پلانٹ کیا جا سکتا ہے زندہ کے بارے میں کیا معاملہ ہے کیا زندہ کی بھی کڈنی کو نکال کر کے دوسرے کی کڈنی کی جگہ رکھا جا سکتا ہے؟ پلانٹ کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ تو ایسا ہوا کہ ایک آدمی تو بیمار ہے ہی اس کی ایک کڈنی نکالنے کے بعد بھی یہ دوسرا مریض آپ نے بنا دیا لہذا ایک مریض تو تھا ہی دوسرا مریض بن گیا لہذا زندہ کی کڈنی نکالنا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا لیکن بعض لوگوں نے اس حدیث کے پیش نظر دیکھو کتنی پیاری بات کہی ہے کتنا اچھا استدلال ہے سب سے بہترین علاج حجامت کا ہے اور حجامت کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ نشتر لگا کر کے رگ کے اوپر خراب خون کو نکال لیا جاتا ہے تو ایک نکتا یہ معلوم ہوا کہ کبھی خون نکالنے کی ضرورت پڑے تو خون نکال لیا جاتا ہے اس حدیث کو اگر اس آب دے دی جائے تو آدمی اگر اپنا بلڈ ڈونیٹ کسی کو کرتا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں کسی انجرڈ اور کسی مجروح آدمی کو اپنا خون دے سکتا ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں اور یہ ایک طریقے کا ایسار ہوگا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بھی ایک طریقے کا ایسار ہے کہ آدمی اپنی کڈنی کسی کو دے دے لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ معاشرے میں ایک اور مریض پیدا کرنا ہے لہذا زندہ کی کڈنی کو نکالنا صحیح نہیں ہے ناجائز ہے ہاں مردہ کی کڈنی یہ نکال کر کے لگایا جا سکتا ہے کیوں اس لیے کہ اب متبرے کو یعنی جو مردہ ہے جس نے اپنا گردا ڈونیٹ کر دیا اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں رہ گئی اچھا دوسرے آدمی کو اگر دے دیا جائے تو قرآن کی تلاوت کرے گا نیکیاں کرے گا ایک اچھی چیز ہوگی کہ مردے کے جسم کو چیر کر کے کڈنی نکالنا ایک چیز کم کر دینا یہ کہ مسئلہ تو نہیں ہے اور مسئلہ حرام ہے اسلام میں جیسے آپ کے چچا محترم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہندا نے کیا کیا تھا دل چیر کر کے نکال لیا تھا منہ میں ڈال کر کے دل کو چبا کر کے جب بدمزہ معلوم ہوا تو اس نے تھوک دیا اک کاٹ لیا تھا آپ کاٹینا دل چیز کر کے نکال لینا یہ حقیقت مسلا ہے اور مسلا سے نبی کریم صلی اللہ نے منع فرمایا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ موتبر نے جس نے کڈنی ڈونیٹ کی اس کے جسم کو کاٹ کر کے کڈنی نکالنا مسئلہ تو نہیں ہے اس کا جواب ایک بہت ہی پیارا میں نے پڑھا وہ اس آدمی کے حوالے سے آپ تک کے یہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ بعض چیزیں جو عام حالات میں جائز نہیں ہوتی خاص حالات کے اندر جائز ہو جاتی ہیں یہ نکتہ یاد رکھیے قوانین میں بڑی زبردست لچک ہے کہ ایک چیز عام حالات میں جائز نہیں ہے مگر خاص حالات میں وہ چیز جائز ہو جاتی ہے اس پر ایک عجیب و غریب واقعہ میں نے پڑھا کہ فاتح شام حضرت عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ نے پورا شام انہوں نے فتح کیا انہیں کے کمان کے اندر پورا شام فتح ہوا ہے ایک جگہ ایسا ہوا کلیجا تھام کر سنیے میں نے اس واقعے کو پڑھا تو میرے روکٹے کھڑے ہو گئے اور طبیعت عجیب سی ہو گئی اور عجیب سی کیفیت تاریخ ہو گئی بدن کے اوپر کہ حضرت قیادت کر رہے ہیں اور لشکر کو لڑتے لڑتے ایک تنگ راستے سے گزرنا تھا اور حضرت امر ابن آس کے بھائی حضرت ہشام ابن ابل آس وہ شہید ہو کر کے زمین پر گر پڑے اب فوجوں کو آگے بڑھانا ہے وہاں ان کو اٹھا کر کے ایک طرف کرنا یا سنبھالنا یہ ممکن نہیں تھا شہید ہو گئے بھائی کو انہوں نے شہید ہو کر کے اس تنگ جگہ میں گرتے ہوئے دیکھا تمام صحابہ ششدر ہیں حیران ہیں کہ اب کیا, کیا جائے سامنے کمانڈر انچیف کے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے شہید ہو کر کے گر گئے ہیں اب اس تنگ راستے سے گزرنے کے لیے ان کو اوپر سے گزرنا پڑے گا اب کیا, کیا جائے کمانڈر چیف نے چیف کہا کہ میرے کے لاش پر سے گھوڑے دوڑا دیے جائیں اللہ کیسے اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے کلیجا کہاں پہ کلیجہ کلجا کہاں ہے ایک بھائی نے کیسے یہ حکم دیا ہوگا کہ بھائی کی لاش کے اوپر سے گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور صحابی ہے کہ قائب اور کمانڈر کی بات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی زمین پر شہید ہو کر کے کمانڈر چیف کا گر گیا ہے اور کائد کا حکم ہے کہ گھوڑے دوڑا دیا جائے, جائے, جائے گھوڑے دوڑا دیے گئے اور جب فتح ہوئی تو لاشوں کے ٹکڑوں کو جمع کرنے کے بعد روتے ہوئے حضرت احمد نیاس نے ان کی تدفین فرمائی تو ایک چیز آج کسی بھی صحابی نے نکیر نہیں کی کہ آپ نے ایسا کیسے کیا یہ تو مسلا ہے لاش کو اٹھا لینا چاہیے تھا آپ نے اس لاش کے اوپر دوڑانے کا حکم کیوں دیا کسی صحابی کی نکیر موجود نہ ہونا در حقیقت صاحب آئیے عام حالات میں جو چیز جائز نہیں مخصوص حالات کے اندر وہ چیز جائز ہو جاتی ہے لہذا مردے کے جسم کو کاٹ کر کے کڈنی کو نکالنا جو عام حالات میں مسلا ہے مخصوص حالات کے اندر اس چیز کا جواز ہے ये तो आजा की पैबंदकारी का मामला था पैबंदकारी की जा सकती ब्लड डोनेट किया जा सकता है किडनी प्लांटेशन किया जा सकता है लेकिन शर्त यह है कि वो उज बदन में दो हूं अब दिल है एक ही है ना माँ जाली मिलकल बेनफी जो आदमी के बदन में दो दिल नहीं है एक ही दिल है अब एक दिल निकाल लिया जाए तो आदमी मर जाएगा दो अगर उजवा है एक को निकाल लिया जाए तो यह चलने जैसा है एक ही उजवा है उसका जवाब اور یہی پر ایک نکتا ملا کہ ایک عورت جو حاملہ تھی پرنٹ تھی وہ ایک سرجن کے پاس لائی گئی اور جب اس کو اسٹریچر کے اوپر لٹایا گیا اور اندر لے جایا گیا تو عورت مر چکی تھی لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ بچہ بھی زندہ ہے تو اب کیا کیا جائے عورت کے پیٹ کو پھاڑ کر کے بچے کو نکال لیا جائے جو چیز عام حالات میں جائز نہیں خاص حالت کے اندر وہ چیز جائز ہو بچہ نکال لیا جائے جو نقطہ ملا تو فتدا بے حرام یہ امام اب داود جو اس حدیث کو کتاب الطب میں لائے ہیں اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ساری بات معلوم ہے آخری بات وہ یہ کہ تفل الانابی بیبی جیسے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد میرے بچے ہوں لیکن کافی عرصہ گزر گیا اور اس کی امید باقی نہیں رہی اب یہ جو جدید طریقہ ہے کہ عورت کے بوویزا کو لے کر اور مرد کے مادہ تولید کو لے کر ایک دوسری جگہ فرٹیلائز کیا جائے اس کا جواز یہ تفلل امبوپ کہتے ہیں ہیں اس کو بیبی امبوب کہتے ہیں تو تفلل نلیو یعنی عورت کے بوزا کو لے کر اور مرد کے مادہ تولید کو ملا کر کے ایک جگہ اس کو فرٹیلائز کیا جائے اس طرح بچہ حاصل کیا جائے اور بچہ حاصل کرنے کی تمنا ہر ایک کو ہوتی ہے لہذا کیا اس کا جواز ہے جی ہاں اس کا جواز ہے لیکن ایک شرط ہے اس کے لیے بس یہ شرط اگر پائی جائے تو جائز ہے بقیہ اس شرط کے علاوہ اس چیز کا جواز نہیں ہے شرط کیا ہے بیوی کا بوائزہ ہو شوہر کا مادہ تولید ہو اور بیوی ہی کے رحم کے اندر اس کو فرٹیلائز کیا جائے بقیہ اس کے علاوہ جتنی صورتیں سب حرام ہیں مثلاً ایک صورت بتاتا ہوں میں کہ بیوی کا بوائزہ ہے اور اجنبی مرد کا مادہ تولید حرام ہے حرام یہ جتنی شکلیں ہیں سب حرام صرف ایک شکل کے علاوہ وہ شکل یہ ہے کہ عورت بیوی کا بوائزہ اور اس کے شوہر کا مادہ تولید اور اس کو فرٹیلائز کیا جائے خود بیوی کے رحم کے اندر اس صورت کے علاوہ کوئی صورت جائز نہیں ہے ایک اہم بات اور آپ کے سامنے پیش کر دوں وہ اہم بات یہ ہے فیملی پلاننگ کے تعلق سے لوگ سوال کیا کرتے ہیں فیملی پلاننگ کیسا اس کا جواز کیسا ہے کیا اس بارے میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسی طریقے سے شریعت متحرہ نے کوئی رہنمائی کی جی ہاں اس سلسلے میں ایک رہنمائی ملتی ہے کہ شرط یہ ہے کہ عورت کی صحت کو اور زندگی کو اگر خطرہ لاحق ہے یہ ایک شرط دو شرطیں بھی مناسب عورت کی صحت کو خطرہ ہو یا عورت کی زندگی کو خطرہ ہو یا دونوں کو ملا لیجئے ایک بنا لیجئے عورت کی زندگی اور صحت کو اگر خطرہ ہے تو فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے لیکن فیملی پلاننگ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں ایک دم ختم نہیں کر دینا ہے اس کو کچھ دنوں کے لیے اس کو روک دینا ہے اور عزل اس کا طریق تھا زمان نبوی کے اندر اور اس سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر تو اگر عورت کی زندگی اور صحت کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو کچھ دنوں تک فیملی پلاننگ کی جا سکتی اس کی دلیل بہت ساری آیتیں والا تختلو انفسکوں اپنے آپ کو قتل مت کرو یورید اللہ بکمل والا اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا تو ان تمام آیات کی روشنی میں فلانی فیملی پلاننگ چند شرائط کے ساتھ بنیادی شرط وہی ہے عورت کی زندگی اور صحت کو خطرہ اللہ आपने آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ درحقیقت ہومیوپیتھی ہی یہ اسلامی طریقۂ علاج ہے اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ بہت قریب طریقہ علاج ہے اسلام سے اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ سیمول ہینی مین جو ہے یہ بعد میں اسلام لے آئے تھے اور جرمن ڈاکٹر ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے اور بعد میں بالکل نان سینس ہے خود جرمن ڈاکٹر ہے وہ. حیرت ہی اور پھر بعد میں اسلام بھی لائے اور ان کے بارے میں تحقیق ہو چکی ہے کہ وہ مشرب اسلام ہو گئے تھے اسلامی طریقے علاج کو دیکھ کر کے لیکن اس کے علاوہ بھی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سرجری کا ثبوت بھی مل رہا ہے پلاسٹک سرجری کا بھی ثبوت مل رہا ہے حجامت کا بھی ثبوت مل رہا ہے اسی طریقے سے مشاقی کا ورزش کا بھی ثبوت ملتا ہے یہ تمام چیزیں یہاں تک کہ کی کینسر تک کے علاج کو جناب محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ میڈیکل لائن سے جڑے ہوئے ہیں وہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ احادیث سے شریفہ کے اندر جو ایک باپ تمام محدثین قائم کرتے ہیں چاہے وہ نماجا ہوں چاہے بخاری ہوں چاہے مسلم ہوں چاہے نسائی ہوں چاہے اداود ہوں ایک باپ قائم کرتے ہیں کرپٹر ایک و ہے کتاب کتاب طب کو ضرور پڑھیں بعض بات طریقے لا جائے آپ کو ایسا ملیں گے جو آپ کو ششدر اور حیران کر کے رکھ دے گا آخر میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اسلام نے زندگی کے تمام شعبے میں ہماری رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس شعبے کے اندر بھی ہمیں یتیم اور آسرا نہیں چھوڑا ہے اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے اور کامل رہنمائی اور یہ بھی بات معلوم ہو کہ اسلام ایک کامل نظام حیات ہے ایک عالمگیر نظام حیات ہے جو زندگی کے تمام شعبوں پر مکمل بحث کرتا ہے اور پورے یقین کے ساتھ پورے اطمینان کے ساتھ اور پورے اصوب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے واخراوانا دعوانا الحمدللہ